فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس ایت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے فستم او اسے غور سے سنو و اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رب العالمین کی رحمت نازل ہو میرے بھائیو یہ وہ آیت ہے جو مدینہ میں نہیں بلکہ مکہ میں نازل ہوئی تھی کہاں نازل ہوئی تھی میرے بھائیوں مکہ میں مکہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ لفظ جب میں بول رہا ہوں کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر با جماعت نماز فرض ہوئی ہے مدینہ میں مکہ میں نہیں ہوئی مکہ میں مسلمانوں کے اوپر با جماعت نماز فرض نہیں تھی تو وہاں پہ امام اور مقتدی کا مسئلہ نہیں تھا کہ امام پڑھے تو مختلف نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ایسی کوئی صورتحال وہاں پہ درپیش نہیں تھی تو یہ ایت کیوں نازل ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے یہ آپ کو قرآن پاک سے ہی پتا چلے گا چوبیس میں اس بارے میں اللہ تبارک نماتے ہیں وقال الدین قرآن قرآن کو نہ سنو تو اللہ نے کیا کہا اس ایت میں جو میں نے ابھی کی ہے اس کو دھیان سے سنو کافروں نے کہا وقالوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُرِيَ لَهُ. کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے دھیان سے توجہ سے سنو ولغی ہی کافروں نے کہا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو شور شرابہ کرو بےدا گوئی کرو اللہ نے کہا نہیں ان سے تو خاموش رہو وقالم القرآن تغلی بون کافروں نے کہا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو اسے نہ سنو شور شرابہ کرو بیہودا گوئی کرو تاکہ تم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے کہا و ادا قری القرآن جب قرآن پاک کی تلاوت ہو فسطم غور سے سنو وانسی تر خموش رہو لم تمون تاکہ تمہارے اوپر رب کی رحمت نازل ہو تو میرے بھائیوں اس عید کا تعلق نماز سے نہیں ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے اس سے کہ یہ ایت کہاں نازل ہوئی ہے مکہ میں جہاں مسلمانوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز فرد نہیں تھی جہاں پہ امام اور مختی کا چکر ہی نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آپ نے سنا ہوگا مشہور و معروف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس ایت کا نماز کی اقرا سے کوئی تعلق نہیں ہے مولانا اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ اس ایت کا نماز میں اقلاس سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے اور میرے بھائی تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اس عید کا سورہ فاتحہ کی سور جب اس کی تلاوت امام کر رہا ہو تو مختی کرے نہ کرے اس عید کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کا تعلق کافروں سے ہے جو کہتے تھے جب قرآن کی تلاوت ہو تو شور کیا جائے اللہ تعالی نے کہا شور نہ کرو قرآن پاک کو دھیان سے سنو اور خموش رہو اور اگر یہ فرض کر لیا جائے اس عید کا تعلق نماز میں اقرا سے ہے سورہ فاتحہ سے ہے تب بھی میرے بھائی ہم نے اس عید کے اوپر بھی عمل کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ خلا علی ملم یقلافات الکتاب کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی اب عمل کیسے کریں گے حدیث کے اوپر بھی عمل کریں گے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے اور عید کے اوپر بھی عمل ہوگا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو کیا مطلب تو پاک پا کہ کتنی صورتیں میرے بھائی کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ تو جب ایک سو تیرہ صورتوں کی تلاوت ہو تو اس وقت خاموشی سے سنو لیکن جب سلح فاتحہ کی تلاوت ہو تو پیچھے پڑھو کیونکہ اللہ کے سل فرماتے ہیں جو سلح فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی دوسری بات یہ میرے بھائی ویدا قری القرآن اول انتو چپ رہو چپ رہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے چپرہو کا مطلب یہ ہے کہ شور شرابہ نہ کریں آستہ واد میں آپ پڑھ سکتے ہیں آستہ واد میں پڑھنا انصاف کے منافی نہیں ہے آساواد سے پڑھنا انصاف کے منافی نہیں ہے اس لیے میرے بھائی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو ہے تلاوت کی جائے گی جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی آپ امام ہوں تب بھی آپ امام کے پیچھے اقراط کریں تب بھی ہر شکل میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی امام ابن احبان رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں جناب انس ابن مالک سے یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی وسلم نے نماز پڑھائی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کیا تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو صحابہ اکرم خاموش رہے پھر پوچھا پھر خموش رہے پھر پوچھا پھر خموش رہے پھر تب ایک صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے تلاوت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو البتہ جب سورہ فاتحہ کی باری ہو تو تم میں سے کوئی اپنے نفس میں پڑے آسا واد میں پڑے اور ایسی ایک روایت ابو دعو شریف میں عبادہ ابن سامد سے بھی آتی ہے اور مسلم شریف کی یہ روایت گزشتہ روز بھی میں نے بتائی تھی کہ جب جناب ابو رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ جو سورہ فاتح نہیں پڑتا نواز میں جو بھی منف جو بھی من عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ من میں ہر کوئی آ جاتا ہے چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے تنہا ہو منسلح سلاتن اور سلاد بھی نکرا ہے اس میں ہر نماز آ جائے گی اور فرمایا جو اس میں فاتحہ نہیں پڑتا تو اس کی نماز نہ مکمل ہے تو لوگوں نے جناب ابو حرح سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں فرما اقرا بھی نفسک تب بھی اسے آستا واس سے پڑھو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی سورہ فاتحہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اتنا بلند ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب میرے بھائی جب آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی امام صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی اب جب سورت ختم ہوگی تو آپ آمین کہیں گے اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ آمین کہی جائے گی اگر قدآت سرری ہو رہی ہے نماز سرری ہے یعنی کہ وہ نماز ہے جس میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑتا تو امام بھی آستہ آواز سے آمین کہے گا اور مختدی بھی آستہ آواز سے امین کہیں گے لیکن اگر نماز وہ ہے جسے جہری نماز کہتے ہیں یعنی کہ وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے پڑتا ہے جیسے کہ فضر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشا کی نماز ہے تب امام اونچی آواز سے آمین کہے گا اور پھر مختدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے اس کی دلیل پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب اب رضی اللہ تعالیٰ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو منوا فقت امین امین الملائی کا غفر المات ما امین من بھی کیونکہ فرسے بھی اس وقت امین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرسو کی امین سے مل گئی اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب امام پڑھے غیر امام پڑھے غیر دل تو تب تم امین کہو یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اور آگے پھر وہیں آیا کہ جس کا قول فرشتوں کے قول سے مل گیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے امام ہیں وہ لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اونچی آواز سے امین کہے گا کیونکہ اگر امام اونچی آواز سے امین نہیں کہے گا تو مختلف کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تب تم امین کہو اللہ کے سلوک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب امام آمین, کہے تب آمین کہو تو اگر امام اونچی واض سے آمین نہیں کہے گا تو مخلو کو کیسے پتہ چلے گا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا دوسری دلیل وہ حدیث ہے میرے بھائی جسے امام ابو دعود رحمہ اللہ اور امام ترمدی رحمہ اللہ اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کے آئے ہیں اور روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے وائل بن حجر وہی صحابی جن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ولان کال آمین تو آپ آمین کہتے و رافیو اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرتے اپنی آواز کو بلند کرتے اور میرے بھائی تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو جب انہوں نے آمین کہی اور ان کے مقتدیوں نے آمین کہی تو اتنی اونچی آواز سے کہی کہ مسجد گونج پڑی امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور ان کے مقتدیوں نے جب آمین کہی تو آمین کی آواز سے مسجد گونج پڑی اور امام بحقی رحمہ اللہ اور امام ابن حبان کتاب السقاط میں نقل کرتے ہیں عطا ابن ابی ربا تابعی سے یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور جس مسجد میں نماز پڑھی وہاں پہ دو سو صحابہ اکرام موجود تھے کتنے صحابہ اکرام موجود تھے دو سو صحابہ اکرام اور عطا ابن ابی ربا کہتے ہیں کہ سب نے بلند آواز سے آمین کہی تو اس لیے میرے بھائی سننا طریقہ یہی ہے اور یہاں پہ وہ حدیث نہ بولیے گا جسے امام ابن ماجا نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جتنا تمہارے اوپر حسد کرتے ہیں جلتے ہیں دو چیزوں میں کسی اور چیز میں اتنا نہیں جلتے ایک السلام علیکم کہنے میں اور ایک آمین کہنے میں کہ جب ہم مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں تو یہودی اس سے حسد کرتے ہیں جلتے ہیں اور ایسے ہی جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس سے بھی یہودی جلتے ہیں تو اونچی واضح سے کہیں گے تو یہودی جلیں گے آسا واض سے کہیں گے تو ان کو پتا نہیں چلے گا تو برحال میرے بھائی ان احادیث کا تقاضہ یہ ہے کہ آمین کو باواز بلند کہا جائے اب جب آپ باواز بلند آمین کہہ چکے اب اس کے بعد کسی اور صورت کی اطلاعات کی جائے گی اگر زہری نماز ہے فجر کی نماز عشاء کی نماز مغرب کی نماز تو تب امام سور فاتح کے بعد جب کسی اور صورت کی تلاوت کرے گا تو مقتدی جو ہیں وہ خاموش رہیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے خاموشی سے سنیں گے مقتدی یہاں کیا کریں گے خاموشی سے سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابو دعوی شریف کی روایت میں ہے اور اس روایت میں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کی ہے نماز پڑھائی صحابہ اکرم پیچھے کراط کرتے رہے تلاوت کرتے رہے سلام پھیرا تو آپ نے کہا لگتا ہے کہ تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو صحابہ اکرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اسی لیے میرے لیے کراط کرنا مشکل ہو گیا تھا جب تم میرے پیچھے ہو میری میں نماز پڑھو تو سورح فاتا ہے کہ کسی اور چیز کی تلاوت نہ کرو اس لیے میرے بھائی سورہ فاتح کے بعد مقتدی کا کام یہ ہے کہ جہری نماز میں خاموش رہے اور امام صاحب کی تلاوت کو سنے امام صاحب کی تلاوت کے اوپر غور و فکر کریں اور میرے بھائی اگر نماز ہے سری جیسا کہ ظہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے تب کیا سنت ہے صحابہ کرام نے آپ کی سنت بتائی ہے اس کو نقل کیا ہے جناب ابو قطع نے اور جناب ابو سعید خدری رضی اللہ علوما نے اور جو حدیثیں ہیں وہ بخاری اور مسلم کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زور کی نماز پڑھاتے تو صحابی کہہ رہے میرا اندازہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکھتوں میں آپ تیس عیتوں کے برابر تلاوت کرتے صحابی کا اندازہ کیا ہے تیس ایتوں کے برابر آپ تلاوت کرتے تیس ایتے کتنی بنتی ہیں میرے بھائی آدھا پاؤ کتنی بنتی ہیں آدھا پاؤ اور فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور کی آخری دو رختیں پڑھاتے تو ان میں پندرہ آیتوں کے برابر تلاوت کرتے زور کی آخری دو رختوں کی بات کر رہا ہوں اور روایات بخاری مسلم کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ زور اور عرصہ کی نماز میں آخری دو رختوں میں مقدی تلاوت نہ کرے بلکہ امام بھی نہ کرے یہ بھی ثابت ہے انہی دو حدیثوں میں ہے کہ آپ آخری دو رختوں میں صرف سرفاتہ کے اوپر اتفاق کیا کرتے تھے اور آپ کی دوسری سنت یہ بھی ہے کہ سو زور اور اثر کی آخری دو رکتوں میں آپ تلاوت بھی کرتے تھے یعنی کہ پہلی دو رقتوں میں تیس ایتوں کے برابر اور آخری دو ایتوں میں پندرہ ایتوں کے برابر اور جب اثر کی یہ زور کی نماز تھی اثر کی نماز کی باری آتی تو سابی کہتے ہیں کہ پہلی دو رقطوں میں پندرہ ایتوں کے برابر آپ تلاوت کرتے اور آخری دو رکتوں میں سات ایتوں کے برابر تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ میرے بھائی تعداد کے تعلق سے اور امام صاحب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں کہ جب آپ امام ہوں تو پھر کرات میں تخفیف کریں تھوڑی تلاوت کریں کیونکہ امام کے پیچھے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں مائیں بھی ہوتی ہیں اس لیے آس تھوڑی تلاوت کرنی چاہیے امام صاحب کو خصوصاً فرائض میں عشاء کی نماز میں فجر کی نماز میں زور اثر کی نماز میں مغرب کی نماز میں لیکن میرے بھائی آپ ماشاءاللہ کئی شہروں سے آئے ہوئے ہیں کئی دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں اس لیے میں یہ مسئلہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام صاحب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ہدایت ہے کہ وہ تھوڑی تلاوت کریں ہلکی نماز پڑھائیں لیکن ہلکی نماز کی مقدار کیا ہے ایک صاحب کہیں گے جی کہ ہلکی نماز یہ ہے کہ آپ پچاس ایتوں کی تلاوت کریں دوسرے کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ بیس ایتوں کی تلاوت کریں تیسرے کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ آپ دس ایتوں کی تلاوت کریں اس پہ معیار کون ہے معیار اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اب دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہلکی نماز پڑھاؤ اور زور کی پہلی دو رقطوں میں کے بعد ہے کہ تیس ایتوں کے برابر آپ ٹھہرتے تھے تو یہ معیار ہے ہلکی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایت آپ پڑھ لیں کبھی کبھار آپ نے بہت ہلکی بھی تلاوت کی ہے لیکن اکثر و بہتر آپ کی تلاوت درمیانی ہوتی تھی نہ بہت زیادہ نہ بہت تھوڑی اور اگر آپ وہ سورت جو آپ سور فاتح کے بعد پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سورت اللہ وحد کی تلاوت کریں تو یہ اور اچھی بات ہے ایک صحابی جو ہیں وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے سورہ فاتح کے بعد جب بھی سورت پڑھتے توہد بھی پڑھتے تو صحابہ کرام نے ان کی شکایت کی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تم ایسا کیوں کرتے ہو کہنے لگے کہ مجھے سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں میرے رب کی صفات ہیں کہ کل اللہ آہد اللہ ایک ہے اللہ و اللہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے لم يلد ولم یوتھ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا والد ہے ٹھیک ہے ولم اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے چونکہ تمہیں ایک سورت سے محبت ہے جس میں اللہ کی صفات ہیں تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تبار تمہیں جنت میں داخلہ دیں گے تو بہرحال میرے بھائی یہ ہے تلاوت کے بارے میں ہلکا سا بیان ورنہ سر فاتح کے بعد تلاوت میں کیا کیا, کیا کرنا چاہیے اس میں کافی تفصیل آ سکتی ہے لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے میں